ان لله الرسولين انما بعد فاعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في شتة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما ينجي في الأرض وما يخرج منها وما ينجل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليلة في النهار ويولد النهارة في الليل وهو عليم بغاة صدور صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة للرسال يفقه قولي عمين يا رب العالمين اسكي واجر اسر كيكا يا سورة الحديدة سورة الحديد مبنية غزاء اهد سلحدیبیا کے درمیان کا زمانہ ہے جس میں اس کا نزول ہوا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں طاقتی طاقتوں نے آپس میں کولیبوریشن کر کے تو ایک محاصرے کی سی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی اسلامی اسٹیٹ کے خلاف جیسا کہ کل افغانستان کی ہوئی ہوئی اس دور میں یہ بہت ضروری تھا کہ انفاق کے تقاضوں کو لوگ سمجھیں ایمان کا عملی ثبوت دیں لہذا سب سے پہلے تو چھ آیات میں اللہ تعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد ایمان اور پھر انصاف کا تقاضا کیا گیا ہے اور اس میں بھی کہا گیا کہ وہ ایمان جس کا نتیجہ انفاق ہو وہ ایمان مطلوب ہے بات شروع کی سب اللہ معاف والا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کو ہر عید سے پاک بیان کر رہی ہے تصوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی اور تحمید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں ہر اچھی صفت کا بیان کرنا تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح حالی بھی کر رہی ہے اور قالی بھی اللہ کے اللہ تفقا ہوں نا تصبیح ہر چیز بول بول کے اپنے بنانے والے کی تعریف کرتی ہے آپ کو معلوم ہے بیر میٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بیری میٹھی ہے اور وہ بیری اس لیے میٹھی ہے کہ اس کا بیر میٹھا ہے بیر کروا ہو تو اس بیری کو میٹھا کوئی نہیں کہتا جس طرح وہ بیر اپنی اس بیری کی تعریف کرواتا ہے اسی طریقے سے ہر تخلیق اپنے خالق کی صفت بیان کرتی ہے اور اس کی تعریف کرواتی ہے دیکھنے والے کو مجبور کر دیتی ہے جیسا کہ اقبال کے کھیت میں کہا گیا ہے کہ علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا راز ہست بھوت اللہ کو دیکھنا تو پھول کی پتی کو دیکھو یہ تمہیں بتائے گی کہ کوئی ہے مجھے بنانے والا یہ رنگوں کی ریشو پروپورشن جو ہے یہ کسی مصور کی موجودگی کی نشانی دیتی ہے اور خود ہم فرمایا خلقنا کم فلاں سد ہم نے تمہیں پیدا کیا تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو کائنات میں سب سے بڑا مصدق تو انسان کو ہونا چاہیے کہ مجھے دیکھو اور یقین جانو کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے ورنہ اتنی وکری ٹائپ کی تخلیق جس کے ذہن کے پانچ پرسینٹ کو بھی ہم آج تک سمجھ نہیں سکے اتنی محنت کے باوجود سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود پانچ پرسینٹ زین انسان کا پڑھا نہیں جا سکا اتنا کریٹیکل یہ کمپیوٹرس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہیز الحکیم اور وہی ہے زبردست حکمت والا ایک کیا زبردست اور ایک ہے حکمت والا یہ دونوں کا کمبینیشن ہے اگر نرا زبردست ہوتا تو پھر تو ظلم ہو جاتا اس کی زبردستی اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی وہ عزیز ہے اور الرحیم بھی ہے واہ والا عزیز الرحیم واہ والا عزیز الحکیم ان صفات کے ساتھ اس کی زبردستی وہ زبردست ہے لیکن حکمت والا ہے حکمت کے ساتھ معاملات طے کرتا لہو ملک اس سے زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے تھوڑا سا غور کرو انسان یہ چار دن کے بادشاہ جنہیں بادشاہی کا دھوکہ ہو جاتا یہ مل بیٹھ کے بانٹ لیتے ہیں ہم بچپن میں چور سپاہی کا کھیل کھیلا کرتے تھے خود طے کرتے تھے کہ یہ جناب چور ہونا ہے اور اس نے بادشاہ ہونا اور اس نے سپاہی ہونا ہے اور یہ کاشی ہوگا یہ چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہوگا اور یہ چور ہوں گے اب ہم سارے اور جناب ہم بادشاہ ہوں گے اور ہم فیصلے کریں گے لیکن چار دن کے بعد پھر جب وہ در بدر رلتے نظر آتے تو پتہ چلتا کہ نہیں تو کھیل تھا چور سپائی کا یہ اصلی بادشاہ نہیں ہیں یہ لوگ کسی نے چار دن کے لیے امتحان کے لیے چنا ہے اور اس کے بعد کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتا زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہی اس کے ہاتھوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کا حکم چلتا تو بڑھاپے کو روک کیوں نہیں لیتا بال کالے کر لین سے کو بڑھاتا روک تو نہیں آ جاتا کیا نہیں روک لیتے اس کو ہر بیماری ان کو لگتی ہے جو عام انسان کو لگتی ہے صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر ان کے ہر وقت موجود رہتے ہیں جلدی علاج مل جاتا ہوں کینسر ہو جاتا ہے کتنا بھی ناپسند کریں وہ بالوں کو سفید ہونے سے روک نہیں سکتے بالوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے کون سی چیز ان کا حکم مانتی ان کے بدن پہ کسی کا حکم چل رہا ہے تو تھوڑا سا ڈیپلی جا کے آپ سوچے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر بندے کی سانس جب اس کے حکم سے چل رہی ہے تو پیچھے رہتا جاتا ہے یہ سانس وہ چلا رہا ہے ہم نہیں لے رہے اگر ہماری زندگی کی جتنی تمنا ہے اس تمنا کے ساتھ وہ یہ شرط لگا لے کہ جتنی دیر خود سانس لے سکتے اپنی مرضی سے زندہ رہو تو ہم تو میرے خیال میں چوبیس گھنٹے بھی بڑی مشکل سے زندہ رہ سکتے ہم نے سونا ہے سونا ہے تو مر جانا ہے کتنی دیر ہماری مرضی چلے گی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی مرضی سے سانس چل رہا ہوتا ہماری مرضی سے تو نہیں چل رہا ہوتا چنین آسمان کی بادشاہی اس کی ہے یحی اور اس کا اظہار کیا ہے یحی و یمیت وہ زندگی دے رہا ہے اور موت دے رہا ہے دوران کا بیلا مر گیا کہ نہیں مر گیا مر گئے سدرا ملک بڑے بڑے مرگ کہ نہیں مرے سارے مر مرگ جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے جابر پتہ چلا کہ وہ کوئی اور ہے جو وقت آنے پہ سوچاپ کر دیتا بندہ مرتا نہیں ہو اللہ جی ہے امید وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے جو زندہ ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے اور جو مرتا ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں مرتا کو اس کو مار دیتا وہ کتنا بھی عقل مند ہو اینا مارتا کون ہو جور ایک کو مل موت ہو تم فیور ہو جا بے شک گارڈ رات پہ بیٹھ جاؤ اسی گارڈ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے جب وقت آئے گا تو انل موتن لگی تفرو نو ان ملاقیک یہ جہاں جو سینت سینت کے بیٹھے ہوئے ہو کلوں میں چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو جب وہ وقت آئے گا تو وہ خود آ کے تم سے ہاتھ ملائے گی ہوا بلا کم اگر ہمارے ہاتھ میں دیا جاتا کہ جی آپ ملاقات کر لینا موت سے جب آپ کا دل بھر گیا دنیا سے تو ہم نے تو کبھی اس رستے میں بھی نہیں جانا تھا جتنا شک ہوتا کہ موت رستے میں کھڑی ہوتی یہ کوئی ہے جو موت کو بھیجتا ہے پر وہ مقربت پر کرے وقت پر و یمیت تمہاری زندگی اور موت کسی کے قبضے میں اور یہ جو ہمارے پڑھے لکھے نے پتا کہ ہر لمحہ یہ زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ اس نے پہلے ہمیں آج سے چالیس سال پہلے پیدا کیا اور پھر دس پندرہ سال کے بعد آپ مار دے گا اور پھر قیامت کو اٹھائے گا ہر لحظہ بندہ مار رہا ہے اور بندہ جی رہا ہے جنہیں سرد چوری پڑی ہمیں پتا ہر لمحہ آپ کے بدن کے سلد مر رہے ہیں اور نئے پروڈیوس ہو رہے ہیں پر اگر پہلے والے مر رہے اور نئے پیدا نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کینسر ہو گئے گرین ہو گئی ہے سو بیماریاں ہیں تین سال میں ایک انسان کے بدن کے پورے سیلس پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تبدیل ہو جاتی ہوا یہ میٹ ہر لمحے تمہیں زندگی دے رہا اور مار رہا ہے اگر یہ ریپروڈکشن رک جائے سیلس کی مطلب گلا سوٹ شروع ہو جائے گا ہار لا وہ زندگی بھی دے رہا ہے تمہیں موت بھی دے رہا ہے اور تم اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہو اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہو اس میں تم اپنا کمال مت سمجھو اور تم اس کے مارنے سے مر جاؤ گے کوئی مائی کا لال اس سے بچ نہیں سکتا اور چیلنج دے کے آتا ہے واہن تمہیں نیجن تم جو رول اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو تو نہیں مر تمہارے سامنے لے کے جاتا اکڑا بوئی لمن کو بلا لا تم ان کون تم اگر اگر تم آزاد ہو خود مختار ہو تمہاری اپنی مرضی چلتی ہے ترجیح ان کو تم پھر اسے مور کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو تو اپنے بیٹے کو باپ کو بیوی کو مرنے سے نہیں روک سکتا تو پھر تم جھوٹ کہتے ہو کہ تیری مرضی چلتی کہاں تیری مرضی چلتی سیدھے سیدھے تسلیم کر لو کسی اور کی مرضی کو آم سے جاؤ یہ کل شین کدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر کام کر سکتا ہے خود کسی قانون کا پابند نہیں وہ نیچر کا پابند نہیں ہے کتاب اس کے پاس ہے یم اللہ ما معاشبت جو چاہتا ہے دیتا ہے معاف کر دیتا ہے جو چاہتا اس کو باقی رکھتا ہے بہندہ ہو وہ کتاب جو ہے وہ اس کے پاس ہے والا وہ پہلا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا والا اور وہ وہ آخر ہے والا ہے جس کے بعد کچھ نہیں تھا پہلے وہ تھا باقی سب کو اس نے تخلیق کی ہے باقی سب اس کی مخلوق ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں چچے تا ہوتے ہیں ماموں ہوتے ہیں ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے کچھ لوگ ہم سے پہلے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا اور بعد میں آنے والوں کو اس پہلے نے پیدا کیا ہے اللہ محنت فلاح قبلہ کا شاہی اللہ تو وہ پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں تھا والا آخر اور آخر والا بھی وہ یاد دیکھتے ہیں دنیا آہستہ آستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے ختم ہوتی چلی جاتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں دس بارہ چودہ سال کے ہوتے ہیں جب لوگ مانوس ہو جاتے ہیں ایک آدھ دو درمیان میں سے نکال لیا جاتا گاؤں کا موسم جو ہے وہ بالکل اسموتھلی چل رہا ہے سسٹم آج فلاں چاچا مار گیا فلاں ماما مار گیا ایک ایک کر کے چنتا جاتا ہے چون... لوگ کیونکہ اپنے آپ ایک دم سے اگر سب کو لے جائے ایک دم سے اجنبی لوگ اس بستی میں لے آئے تو پھر تو بڑا عجیب سور کیا لوگ وہ پیدا کرتا رہتا ہے درمیان میں سے چنتا رہتا ہے جیسے وہ خربوزے والا آپ کو پتا خربوزوں میں کیا ہوتا ہے خربوزوں کے جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو, جو پکتا جاتا ہے وہ نکالتا چلا جاتا ہے روٹین کے ساتھ روزانہ تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے پر وہ روزانہ پکتے چلے جاتے ہیں تو جن یہ ڈکرے پکتے جاتے ہیں وہ نکالتا چلا جاتا درمیان میں سے لیکن سب نے ختم ہونا ہے بچنا کسی نے بھی نہیں آج ہم نے کسی کو کندھا دے کے وہاں پہنچایا ہے ہم خود کسی کے کندھے کے محتاج ہوں گے ہم نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ سب نے چلے جانا اور آخر کار وہی وہ کل من کوئی بھی لا فانی نہیں ہے ہر ایک نے کفنا رب کا وش ہو رب کا ضرور جلال ویل کرا بس تیرے رب کا چہرہ تیرے رب کی ذات بچ جانی کل شہین اللہ وجہ ہر چیز پر ہلاکت نے نافذ ہو کے رہنا ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز کی زندگی ہے تو ہلاک ہونا ہے جیسے بیٹریز ہے لیکن اپنی ایک لائف ہے تو ہماری طرح کی زندگی نہیں میں اکسیجن سے زندہ نہیں ہے وہ جس کام کے لیے بنایا گیا اس کام کی کتنی اس کے اندر کیپیسٹی اور کتنے اس کے اندر وولٹ ہے وہ اس کی لائف ہے وہ کام ہو جائیں گے وہ مر جائے گا اس طرح جو مرغی آپ کا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی ہوئی ہے وہ اس کی لائف ہے ہر چیز کی ایک لائف ہے اور ہر چیز کی ایک ہلاکت ہے ہمارے کپڑے کی ایک زندگی ہے ہمارے کپڑے کی ایک موت ہے سورج کی ایک زندگی ہے سورج کی ایک موت ہے کسی طرح یونیورس کی اس کائنات کی ایک زندگی ہے اور اس کو تو سائنسدان مانتے ہو تو ایک دن گا سب ختم ہو جائے گا کن میں سہین حال ہے کن ہر چیز ہلاک ہونے والی کے چہرے کی ظاہر والی وہ ظاہر ہے الظاہر وہی ہے تم سب مظہر ہو اس کے وہ ہے تو تم ہو وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے ٹھیک ہے نا جی جب کہیں کوئی اقتدار کی گڑبڑ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ جی بیرونی دنیا سے رابطہ کٹ گیا اس ملک کو آپ بار بار اپنے گھر کا نمبر ملاتے نمبر نہیں ملتے گھر بھر اگر تمہارا نمبر مل رہا تو اس کا مطلب ہے وہ ہے اگر تم پانی میں ہو سمندر کے گہرائیوں میں ہو تم کی سب مرین کے اندر بیٹھے ہو تیرے پھیپڑے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کی مرضی تیرے پھیپڑوں کے بھی چل رہی ہے بولنا ہوتا تو پھیپھڑے رک چکے ہوتے اور وہاں بھی تک نیٹورک کی کوریج سے باہر نہیں تو چانتے چلا جا تو خلا میں جا جہاں بھی جا جا کر تیرے پھیپڑے چل رہے ہیں تیرا دل چل رہا ہے تو اسمارٹ کام کرے بسارت کام کر کرے اس کا مطلب ہے کہ تیرے ساتھ اس کا رابطہ انٹیکٹ ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز اس کا مظہر ہے سورج اس کی دوائی دیتا ہے ایک بدو سے پوچھا گیا ربوں کا تھی نے اپنے رب کو کیسے تکانا تھا کہ رب نام کی کوئی ہستی ہے نہ نے دیکھا نہ اس کی بات سنی نہ چکھا نہ کوئی تصویر دیکھی تھی کیسے پتا چل گیا اس نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو اونٹ کو اس کی مینگنی سے پہچان لیتے ہیں مینگنی سے اونٹ تک پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ اس کی مہنگنی کے ذریعے پوٹ کو پا لیتے ہیں رب کی تو اتنی نشانیاں ہیں رب نہیں ملے گا قدم قدم پر اس کی نشانی آیات کا گیا نا پھر ارد آیات لموتین یقین کرنے والوں کے لیے تو زمین میں ڈھیر ساری نشانیاں ہم نے پھیلائی ہوئی ہیں یا پھر سے کم تمہارے اپنے اندر زمین کو چھوڑو تم بھی تو زمین میں سے پیدا ہوئے نا تم بھی تو نشان نہیں ہو وفی آم سے کم افلا شیرون آنکھیں کھول کے اندر دیکھتے نہیں اندر دیکھو تمہیں رب مل جائے گا وہ ہمارے علاقے کے پٹھوار کے ایک شاعر ہیں بڑا پیارا شہر ہے ان کا کہتے ہیں اپنے من کو بھول کر اپنے من کو بھول کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں ڈھونڈا کیے تم تو ادھر بیٹھا ہوا تھا میں تمہیں کہاں ڈھونڈتا رہا بفیان فو سکو اپنے اندر دیکھو تمہیں رب مل جائے گا وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر کوئی نہیں اس کی اتنی نشانیاں ہیں کہ کسی اور کے وجود کی کوئی نشانی میں مثال دیا کرتا ہوں آپ مسجد میں جائیں دیکھیں کہ میری ٹوپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ممبر کے اوپر جیکٹ بھی پڑی ہوئی ہے گاڑی بھی میں نے اتار کے رکھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ یہیں پر ہے بزو کرنے کے لیے گیا ہوا ہو باہر جائیں گے آپ ادری جیکٹ کے پاس ہی بیٹھ جائیں گے جیکٹ تو آپ پہنے گا ٹوپی تو نہیں ہو تین نشانیوں سے آپ کو کنفرم ہو گیا کہ مولوی یہیں لاکھوں نشانیوں سے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ رب ہے سانس نہیں بتا رہی کتاب ہے یہاں ماں تمہیں ما کم وہ جہاز میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ خلا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے سمندر میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہوا ماں تمہیں ماں ظاہر ہے صرف دیکھنے کی آنکھ چاہیے میں نے آج بھی پڑھا تھا ساور سدھی کی گا تو کہتا میں ہاں نے میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا یعنی تم ہو تو یہ بہاریں ہیں نا تم نہ ہوتے تو یہ کہاں ہوتا میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے تو ہے تو یہ ستاروں کی روشنی ہے تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا اللہ نور سماوات والا میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی کی قسم میں نے اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا یہ روتے کیوں روتے تو ہے تو یہ روتے میں نے رونے والوں کے اشکوں میں تمہیں دیکھا دیکھنے والوں کو دوبار جگہ نظر آتا اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا لَا لاتا عمل ابسار والمل کو آنکھیں اندھی نہیں وہ چیز اندھی ہے جو مجھے دیکھتی ہے فرما افلم یا سیرو سے لرچ کا تکون علام خلو میں او آغان و اسما یہ لوگ زمین میں جاتے کیوں نہیں گھومتے پھرتے کیوں نہیں قوموں کا عروج و زوال کیوں نہیں جا کے دیکھتے قوموں کے احوال جا کے دیکھتے کیوں نہیں اس لیے کہ یہ تذکیر کے مختلف ذرائع قرآن کی تلاوت کسی درس کو سننا ان میں ایک ذکر ہم بے ایام اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈالے ہوئے جو واقعات مختلف جو اسپیشل ایام اللہ کا مطلب ہے وہ ایلنٹس آف گاڈ اللہ کے وہ خاص ایلنٹس جا کے دیکھو قوم یاد و سمود کی بستیاں دیکھو تمہیں میرا بھی یاد آئے نہیں ہے جاؤ دیکھو قرآن سے تمہیں شفا نہیں ملی فلاں چیز سے نہیں ملی درد سے نہیں ملی واد سے نہیں ملی فتح کو لوں بھائی لو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کی وہاں جا کے آنکھ کھل جائے بعض لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں سمجھا سمجھا کے دبئی میں کچھ نہیں رکھا ہو دبئی میں کچھ نہیں رکھا نہیں سمجھ آتے ہیں تو ہفتے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کی پھر کہتے ہیں واپسی کا ٹکٹ چاہیے جاؤ پتا کون اللہ کو لوب او آجانو یس ماہ تامل اب سارو والا تین تامل کو لوب اللہ کی وہ سینے والا دل اندھا ہے وہ کھلا ہو تو ہر جگہ رب نظر آتا ہے مرغی انڈوں پر بیٹھی ہو تو رب نظر آتا ہے بکری بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو رب نظر آتا ہے ماں بچے کو سینے سے ہے تو رب نظر آتا ہے فصل رہی ہے تو رب نظر آتا ہے پک گئی ہے تو رب نظر آتا ہے کسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے بارش کے لیے تو رب نظر آتا ہے رب کہاں نظر نہیں آتا نہ کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا جس میں جان بوجھ کے آخی ہوئی کچھ نظر نہیں آتی وہ کیا ہے ول بات اور چھپا یا اتنا آ جب تو اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا آدمی باہر کسی سے باہر کے کیا کرتا ہے چوربر والے سے بات نہ ڈیری کا دروازہ بند کر لیتے ٹھیک اور اگر دروازہ بند کر کے مور کے پیچھے دیکھے تو لیبر والا پیچھے کھڑا ہو یا پیچھے کھڑا ہو تو سرکار میں تو کب سے بیٹھا ہوں یہاں آپ کا انتظار کر رہا پھر کہاں جا کے چھپو گے تو, یہ بات, تو جہاں جا کے اپنی نیت چھپائے گا وہ وہاں بیٹھا ہوا پہلے موجود ہے وہاں پہ. اس سے مخفی تر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جہاں جا کے تو اس سے کچھ چھپا سکے یہ ہے وہ بات وہ کل شہین علیم وہ ہر چیز کو جانتا ہے باہر تو جو ہے وہ ہے ہی ہے لیکن جو اندر بھی آتے وہ اس سے واقف ہے او اللہ جی خلق اسم آزادی والی تک یعنی وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں بنایا سلطار الرش پھر عرش پر مستقبی ہوا عرش پر کنسنٹریٹ ہوا اس لیے کہ بادشاہوں کو عرش کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کرسی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے لہذا اس نے وہ تمام صفات اپنائی ہی ہیں جو بادشاہوں کے شایا نشان ہے بادشاہ جب ڈگری ایشو کرتے ہیں تو اس میں آئی کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے اس میں وئی کا لفظ استعمال کرتے نہ ابن فولا نہ آپ دیکھ لیجیے کہ کبھی وئی کا لفظ استعمال کرتے اللہ بھی کہتا ہے انہ نو نزل ہم نے نازل کی لوگ کہتے ہیں جی اللہ اگر واحد ہے تو پھر یہ ہم کیوں کہتا ہے ہم تو بہت سو کے لیے استعمال ہوتا ہے جی اس ہم کے پیچھے اللہ کی بادشاہ اس کی شان ہے اس لیے ہم کہتا ہے یہ بادشاہوں کا مزاج ہے ڈکری میں وہی کا لفظ استعمال ہوتے ہیں آئی کبھی استعمال نہیں ہوتی نہ لہٰذا اس نے بھی ایک عرش بنایا ہے اس عرش کو کچھ فیشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے گرد ہیں جیسا بادشاہ کے عرش کے پاؤں کے پاس پایوں کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آٹھ فرشتے ہیں چار فرشتے ہیں قیامت کے دن وہ آٹھ ہو جائیں گے ڈبل ہو جائے گی ان کی تعداد جو واحم الم القیامت کیا یوم دن سمانیا وہ آٹھ فرشتے دن اٹھائیں گے اس کے عرص کو لیکن وہ اس عرش پر کس طرح مستوی ہے عرش کا وجود حق ہے عرش ایگزٹ کرتا ہے یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں قرآن اس کا گواہ ہے اللہ اس پر مستوی ہے مگر وہ اپنے شایان شان طریقے سے مستوی ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے مستوی یعنی اگر وہ عرش پر اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ عرش رب کے وجود کے لیے کافی ہے تو اللہ پھر کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش جتنا ہے عرش لٹکا ہوا تو نہیں ہے پھر اگر عرش پر بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ کرسی تو اس سے بڑی ہے نا واقع کرسی ہو سماوات والا بے شک اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان اس کے نیچے یوں لگے ہوئے ہیں جیسے تمہاری انگوٹھی میں نگینہ لگا ہوا ہوتا ساری کا اس کی کرسی کے نیچے یوں لگی ہوئی ہے جیسے نگینہ لگا ہوا ہوتا وہ کرسی سب پر حاوی ہے لیکن پھر بھی رب سے تو بڑی ہو گئی نا اس لیے کہ رب اس پر بیٹھا ہوا نہیں اس طرح نہیں بیٹھا جس طرح ہم بیٹھتے ہیں. اس کی اپنی ایک شان ہے لاگام اس کو اللہ کے علم کے سپورٹ کرتے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مستوی عرش ہے لیکن اس کو وہی جانتا وہ اس کے اپنی ہم ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے اپنے آپ کو تو جلدی فرماتا جیسا گا میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تو پہلے آسمان پر کیا کرتا ہے تجلی جلدی فرماتا اسی طریقے سے ارس پر اس نے تجلی فرمائی ہوئی جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی تقریر اگر ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے پروید یادو کی یا میاں صاحب کی تو جس کے پاس چھ انچ والا ٹی وی ہے بارہ انچ والا ٹی وی ہے چودہ انچ والا ٹی وی ہے اکیس انچ والا جتنا جتنا ٹی وی بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا وہ اس کی تصویر بھی بڑی ہوتی چلے اب وہ بارہ انچ ہے اگر ٹی وی اگر رب مستوی عرص عرش پر کنسنٹریٹ ہے تو عرص جتنا نہیں ہے ارس پر کنسنٹریٹ ہے لیکن عرش جتنا نہیں ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز اس کو کفایت نہیں کرتی ہے ماں وسانی سماوات والا مجھے زمین و آسمان اپنے اندر نہیں لے سکتے اسی لیے جہاں وہ رہتا ہے اس کو مکان نہیں کہتے مکان میں مخلوق رہتی ہے فرشتے مکان میں ہے جنت مکان میں ہے جہنم مکان میں ہے کسی جگہ ہے جہاں اللہ ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں لا مکان اس لیے اگر مکان اس کا احاطہ کر لے تو مکان بڑا ہوا اللہ چھوٹا ہوا ٹھیک ہے نا لہٰذا اللہ مکان ہے نہیں ہے مکان اس کو احاطہ نہیں کر سکتا وہ لا مکان ہے سنستا اب یہ کنسنٹریشن کی جو بات میں نے کی سورہ بکرا نے فرمایا سمستوا انسما پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف سا نسوا سماوا تو ان کو سات آسمان بنایا یہ ہے استوا سما استوا انسما پھر آسمانوں کی طرف, طرف فرمائی نگاہ فرمائی یہ ہے نگاہ اس نے عرض پر کی ہے مستوی ہے توجہ کی ہے کنسنٹریشن ہے خود وہ عرص پہ آنے والی چیز نہیں ہے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اس لیے رما اس کو اللہ کے علم کے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا ایک عرص ہے وہ مستوی عرص ہے لیکن کس طریقے سے ہے ہم اس کو نہیں جانتے ان کو سات آسمان بنایا یہ ہے استواء استوا سما استواسما پھر آسمانوں کی طرف ہم نے توجہ فرمائی نگاہ فرمائی یہ ہے نباس نے ارض پر کی ہے مستوی ہے توجہ کی ہے کنسنٹریشن ہے خود وہ عرص پہ آنے والی چیز نہیں ہے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے لما اس کو اللہ کے علم کے سپرد کرتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا ایک عرض ہے وہ مستوی عرص ہے لیکن کس طریقے سے ہے ہم اس کو نہیں جانتے یا مماحل جو فی الحال زمین میں کیا آتا ہے اس کو معلوم بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو کل کا علم تو ہے جز کا علم کوئی نہیں یہ بڑی فلسفیانہ بحث ہے اسماعیل صاحب اسی کے مارے ہوئے باغے ہیں یہ بڑی فلسفیانہ بحث ہے تو کل کو جانتا ہے جز کو نہیں جانتا یہ جانتا ہے کہ محمد علی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں لسان صاحب کے پاس مگر یہ نہیں جانتا کہ ابھی ٹکر مارنے والے ہاں جب میں ٹکر ماروں گا تو کھیتوں کو بھی پتہ چل جائے گا اللہ کو بھی پتہ چل جائے گی یہ سکتا ہے فرمایا کے خلاف زمین میں کیا جاتا اسے وہ بھی معلوم ہے کون سا بیج کہاں پڑا ہوا ہے اسے معلوم اور اگر اللہ کو پتہ نہ ہوتا تو وہ اگتا بھی نہ اس کا اگنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے دیوار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں عام طور پہ پرندے بیٹھتے نا کہیں تو وہ کر دیتے ہیں بھی کر دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ عام طور پہ پیتل کی جو پیلے وغیرہ ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں تو پھر وہ فرٹیلائز ہو جاتی ہیں اس کے اندر تو وہ اگتی ہیں اور پیپل لٹک رہتا ہے دیوار سے عام طور پہ پاکستان میں جو ہندوؤں کے زمانے کے بنے مکانات ان میں یہ منظر بڑا نظر آتا ہے نا کہاں وہ جا کے اگائے کسی کو پتا ہے وہ وہاں پہ آئے تو اگایا نا آپ کے ارباب کو پتا ہوگا بندہ کون سی جیل میں تو جا کے چھڑائے گا نا تم تو دبا کے آ جاتے ہیں اس لیے کفار کہا ہے کس کو کسان کو دبانے والا تم تو دبا کے آ جاتے ہو افرائی تماتون جو دبا کے آتے ہو تم نے دیکھا انتظار ہوں ہم نہے ہوں تم اس کو پیدا کرتے کے اگاتے ہو یا ہم اگاتے تم تو سبڑا گرا کر کے آ جاتے تم تو گیا کر کے آ جاتے ہو ہم اس کو اگاتے اے چلا لیں جی اگر پیچھے سے آپ نے کیا گرمی ہو رہی ہے مجھے تو لگ رہی پتہ نہیں آپ کو لگ رہی ہے نہیں لگ رہی جی کون سا دانا کہاں پر ہے وہ جانتا ہے اور اسے اگاتا ہے وہ ماپس کو تمہیں و راتا کل کسی درخت کا ایک پتہ بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا کتنا واسط ہے اس کا علم آپ کہتے ہیں کچھ جز کا علم نہیں ہے جس کا علم نہیں ہے تو یہ ناک نقشہ یہ آنکھیں یہ سارا کس نے بنایا اگر جس کا علم نہیں ہو اس کتنا ٹائم چاہیے یہ فنشنگ پر چیز جو اس نے کی ہے بندے کے اندر کیا بڑا ہوا سارا مسئلہ ہی فنشنگ کا کیسی فنشنگ کی ہے اس نے فی احسن تقویم اگر اسے پتہ نہیں ہے اندر کیا ہے تو آدھی لڑکی آدھا لڑکا پیدا ہو جاتا اسے پتہ ہے تو ٹھیک ٹھیک ترتیب جوڑ رہا نا فی آئیے سورت ماشا ارکا بخت جس شکل میں اس نے تو میں اسمبل کیا ہے اور یہ بات اس لیے اللہ نے کہی ہے ترکیب سیارات ہوتا نا ترکیب سیارات کیا ہے یہ وہی ہے رقا ہے ساری ویرٹی اسمبلنگ کے اندر وہی دو آنکھیں ہیں گاڑیوں کے اندر وائٹی ہوتی ہے کہیں دو لائٹیں کہیں چار لائٹیں کہیں اوپر لگا دی ہیں کہیں نیچے لگا دی ہیں کبھی دو دروازے کبھی چار دروازے ہر انسان کے آپ دیکھیں دو آنکھیں وہی ناک ہے آنکھیں لگی ہوئی بھی وہیں ایسا نہیں کہ کان کے پاس لگا دی ہیں. دو کان ہیں اور دو انسانوں میں ایک دوسرے کی شکل نہیں ملتی فنگر پرنٹس نہیں وائٹی کہاں ہے وائٹی اسمبلنگ میں وہی گردن ہے کسی کی لمبی فٹ کر دی ہے کسی کی تھوڑی اندر کر دی وہی آنکھیں کسی کے پیچھے کر دیں دی کسی کی آگے کر دیں دی جگہ وہی ہے تھوڑی کسی کے باہر نکال دیں تھوڑی, تھوڑی کسی کے دی تو وہ مات کو تو ولاحب تم پی بھائی کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں نہیں پڑا ہوتا اللہ یا لمحہ مگر اسے پتا ہوتا کہ فلان دانا ہے اور میں نے اس کو نکالنا ہے اور وہ نکلتا ہے کیا بات اس کے علم کی اگر اس کا یہ علم نہ ہو تو ایک دن بھی نظام دنیا کا نہیں چل سکتا یا مماحث وہ جو اس میں سے نکلتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اس کا بھی واقف ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں جزیات کا واقف ہوں تمہارا پالا کس رب سے پڑا ہے ایمان رکھتے ہو اس رب پر ہم رب کو تو مانتے ہیں مگر یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں ان کی طرف ہمارا بیان بڑا کم جاتا ہے اللہ نے یہ بات کہی ہے بالکل ہم ملون تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہارے اکثر کاموں کی خبر اللہ کو ہوتی کوئی نہیں جس طرح فارمین کی آنکھ بچا کے نکل آتے ہو تم کپڑے بدلی کر کے دوسروں کے ساتھ اسی طرح سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ بھی میں کر لیتا ہوں آنکھ بچا کے مسجد کے پاس سے چلا جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا کون سنمے گیا ہے کون مسجد گیا یہ تمہارا گمان تمہارے رب کے بارے میں تمہیں ڈوبا ہے اگر تمہیں پتا تو میری ایک ایک حرکت کو دیکھا میری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا میرے ہر تبسم اور کہتے کو دیکھ رہا تو پھر تم کبھی بھی کرتے جو کرتے جو زمین سے نکلتا ہے وہ اسے بھی واقع ہے بھی واقف من السماء جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ اس کا بھی واقع ہے آسمان سے کیا آتا ہے بارش نصاہب مشکلات اب کوئی مصیبت ہمارے آج بھی ایک ساتھ بات کر رہے تھے پروگرام ہے ہماری حکومت کا کہ اگلے مہینے میں مسلم بارش برسائیں گے وہ پاکستان میں کوئی کمال کی بات ہی نہیں بادل نہیں آئیں گے تو بارش کہاں سے برسائیں گے وہ اللہ نے فرمایا وارسل نہ ہم حاملہ ہوائیں بھیج کے اب حمل ہوا تو دائی جو ہے وہ ٹیكہ لگا کے تو دس پندرہ دن پہلے بچہ اگر پیدا کر لیتی ہے دردے لگوا تو وہ کہے کہ بچے کی خالق میں ہوں ہوا حام تم نے اس کے اوپر کیمیکل سڑے کے زیادہ ٹھنڈا کر کے برسا لیا تو کہتے ہو کہ بارش ہم نے برسائی ہے واہ اللہ جی یہ نزل بارش وہ برساتا ہے بادلوں کی بھی قسمیں ہیں جو غیر حاملہ بادل ہیں جن کے اندر پانی نہیں ہوتا جو مرضی ہے کرتے پھر وہ جیسے شاید کی مکھی کے چھتے ہوتے ہیں نا بعد میں کچھ نہیں ہوتے اتار کے بھی بندہ پچھتا رہتا ہے اسی طریقے سے بادل صرف ان کی شکل ہوتی ہے اندر پانی کوئی نہیں ہوتا کہاں بارش برسانی ہے کتنے بخارات اٹھے ہیں کہاں جمع کرنا ہے کہاں لے کے جانا ہے سکنا الا بڑا جمع ہم اس کو دھکیل کے لے جاتے ہیں ڈرائیو کر کے لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف فان پانزلنا بیل ماہر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں بخارات کتنے اٹھتے ہیں کہاں جمع کرنے کہاں لے کے جانا ہے آسمان سے بارش کتنی ہے سارا اس کے یہاں پروگرام ہے اور اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اسی طریقے سے مسائد ہیں مشکلات ہیں وہ بھی اوپر سے آتی ہیں تو ان سے بھی اللہ واقف ہے ہار بند ما اصحابہ میں مصیبت اللہ بےزن اللہ کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے عزم کے ساتھ اجازت ملتی ہے آپ کو ایسے ازن غیر اہم چیز تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز آپ کو مٹ جائے خواہ مختلف بندے کو اپنی قدر پتا کوئی نہیں اقبال نے گلا کیا نا تو اگر میرا نہیں بنتا نا بن اپنا تو بن اس کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنا مقام تو پہچان تو کیا چیز تیرا مینو تیرا رب ترتیب دیتا ہے تو نے کیا کھانا کیا نہیں کھانا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مینو بقاید ترتیب دیا جاتا ہے اور اس ترتیب سے سارا کو سکتے تم کتنے بڑے لوگ ہو تمہارے لیے مینو ترتیب دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ تم سے بات ہے تم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پہلے اس کی اجازت مانگتی ہے ایسے نہیں چمٹ جاتی وہاں سے اسے سینکشن ملتی ہے ٹھیک ہے جاؤ تم پر کے دیکھو ہم بندے کا رد عمل دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے ما من مصیبتن ماں مصیبت ولا پھو سکوں نہ تمہاری زمین پر آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے ہوتا ہے نا فصل جل گئی فصل خراب ہو گئی یہ, یہ سارا اللہ کو معلوم ہوتا ہے بچہ مر گیا بچے کو بیماری لگی ہمیں بیماری لگی نوکری چلے گی یہ سب اللہ کو معلوم ہوتا پر میں آپ لن یوسی بنا ہر چیز ہمیں پیش نہیں آ سکتا اِلَّا ما ماں کا لنا سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا تو جب آیا ہمارے رب کا لکھا ہوا ہے تو پھر ہے تو مہمان کسی نے بھیجا اب کوئی آدمی کسی دوست کا نام لے کے آپ کے پاس آ جائے چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہو چاہے رنگ اس کا کالا بھی ہو چاہے اس کا چگنا بھی ہو کچھ بھی ہو آپ دروازے کھول دیتے ہیں نا کس کا بھیجا ہوا ہے فلا آدمی کا بھیجا ہوا ہے اسی لیے اولیاء اللہ جو ہے وہ مصیبت کو مہمان کی طرح لیتے ہیں اس کے ٹلنے کی دعا کرتے ہیں لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھتے وماض میں ایک تو میار و مایارو جو آسمان سے نیچے اترتا اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو اس سے بھی وارتے تم پلٹ کے کیا کرتے مصیبت آئی یا خوشی آئی یہ دونوں امتحان ہوتے ہیں اس وقت نوٹ کیا جاتا ہے کہ بندے نے کیا کلمات کہے تھے جب مصیبت آئی یا جب خوشی آئی تو کیا کلمات کہے تھے بچہ پیدا ہوا ساری رات کنجر ناشتے رہے صوبہ بے چارہ بچہ مر گیا یہ بھی ہوا ایک صاحب بہت بڑے جاگیدار تھے ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے نا وارث کوئی نہیں لوگ بھی کہتے ہیں جی بس اللہ نے مال بہت دیا کھانے والا کوئی نہیں بھائی سارا پاکستان بھوکا ہے دو کھانے کیوں نہیں ڈھیر سارے کھانے والے دو کھانے والا کوئی نہیں کھانے والا ہوا تیس سال کے بعد کالا بچہ میل بچہ پیدا وہ ساری رات وہ کنجر ناشتے رہے وہ آرفا صدیقی کو بلایا ہوا تو اور بڑا اور ساری کے وقت وہ بچہ فوت ہو گئے اب ماتم رونے کی آوازیں جناب بہلی اس کا اور اس نے کیا کیا پھر اپنے آپ کو گولی مار دی کہ میں ساری رات خوشیاں مناتا رہا ہوں شریکوں کو کیا مو دکھاؤں گا میں اس نے اس آر کی وجہ سے اپنے آپ کو گولی مار دی یہ بلوچستان کا واقعہ جا کے ساری رات نفل پڑتا تو شرمندہ نہ ہوتا میرے رب نے دیا تھا میرے رب نے لے لیا تمہارا رد عمل بھی وہ نوٹ کرتا ہے جب نوکری دی تو تم نے کیا کیا جب نوکری گئی تو تم نے کیا کیا یہ دونوں ایڈنٹ اس کی مرضی سے آئے وہ ہوا ماں میں نہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تم اکیلے کہ جہاں تمہیں آزادی ہو کہ جو چاہو تم کر لو اور اس کے بعد منہ صاف ستھرا کر کے باہر آ جاؤ کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے ہوا محا مینا پنچم تم پنچر لگا رہے ہو نا تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. دیکھ رہا تم نے کیسا لگا تیرا امتحان یہ ہے کہ ٹھیک کر کے لگا سو کہ غریب جائے دوبارہ پنچر ہو جائے. کے کو تم جوتی گانٹ رہے ہو نا رب دیکھ رہا ہے کہ تم سڑنگے مار رہے ہو صحیح طریقے سے تم جوتی گانٹ رہے میں چپل لے کے گیا اس دفعہ یہ تقریبا دو سال کی بات مندرا خان کے پاس میں نے کہہ رہا یہاں ذرا سستے بناتے ہیں تو ذرا اس کو دے دوں میں نہیں یہاں سے لے کے جا پچیس گرم کی تو میں نے اس کو دی میں جلدی میں تو اور کوٹ آ رہا تھا میں نے کہا یار جہاز نکل جائے گا ذرا جلدی کر اس نے کہا دیکھو جی جنج دی جُتی ہے میں اونج دی گنڈڑی تو آپ گال یا نا بعد میں دیں چڑنگے ماروں گا جوتی میں اچھے نہیں لگے اس نے بڑی باری کر کے سلائی کی ڈھائی سال ہو گئے اب ہے میرا کر سکتا پتا جب جوتی دیتا جیستا اس بندے کی ایمانداری کو دعا دیتا ہو اپنے ہی میں اب اس بندے کو آپ بنا دے پرائم منسٹر وہ ایماندار ثابت ہوگا اس لیے تو اس نے اپنی ایمانداری کو نچلے لیول پر ثابت کر دیا تم جہاں ہو وہاں تمہارا رویہ بھیا تم سکول ٹیچر ہو کلاس میں وہ تمہارے ساتھ پڑھاتے کیسے یا بچوں کو ایپ ڈاؤن کروا کے تو تم خود ڈائجسٹ پڑھتے جاسوسی ڈائجسٹ کیا کرتے ہو وہ وہاں تمہیں دیکھ رہے روٹی پکاتے تم کو دیکھ رہا کہ تم آتا کم زیادہ کرتے وہ نہیں کرتے روٹی کا وزن جتنا تقاضا دیاداری کا اتنی اس طریقے سے کچی روٹی تو نہیں نکال کے تم دے رہے وہ دیکھ رہا ہے یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے چیز ٹیکسی ڈرائیور وہ تمہارے ساتھ ہے جس جگہ تم ہو یہ نہ سمجھو کہ صرف میاں نواز شریف کے ساتھ تھا وہ اس کی کرپشن دیکھ رہا تھا یا صرف زرداری کی کرپشن دیکھ رہا تھا وہ تمہاری بھی دیکھ رہا ہے چاہے تم نیچے موچی ہو یا نائی ہو یا کچھ اور وہ محکم اہ نا محام تم جہاں رہی ہو ایک ایگزامینر تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے تمہارا پیپر ہو رہا ہے اور تمہیں چیک کیا جا رہا ہے اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو میرے خیال میں یہ دو نمبر دوائیاں بھی اور دو نمبر یہ مسالے بھی اور ہر چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب مسجد میں ہے راجا وہاں ٹوپیوں بھی ٹورچ اور کٹ کے جاؤ رب کو راضی کر کے باہر نکلا فیکٹری میں جو مرضی ہے کوئی نہیں ہوتا وہ فیکٹری میں بھی تمہارے ساتھ ہے جس طرح مسجد میں تمہارے ساتھ ما کم اے ناکم تم اور بڑی پیاری بات پہ ختم کی آیت کو بِمَا اور کیوں کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر یقین ہو جائے بندے کو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے بندہ کسی کو اشارہ کر رہا ہے نا تو نظر پڑتا ہے کہ مجھے ابا دیکھ رہا ہے تو سارا کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ کے سارے جس بات ٹھنڈے ہو جاتے اور اگر یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے تو اشارہ کریں گے اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے ابا جان تو خود اس پراست سے گزرے ہوئے ہیں نا تو ان سے پھر بھی کم حیا آتی ہے رب زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے حضرت یوسف علیہ السلام جب جلاخا نے کہا ہے تعلق تو کیا کہا مہاز اللہ ان میں حورتی آسن مسوائے اس نے اپنے بدھ کے سامنے پردہ ڈالا کہا کیا کر رہی ہو کہنے لگی شرم آتی ہے اپنے رب کے آگے کپڑا ڈال رہی ہوں فرمایا تو نے تو اپنے رب کے آگے کپڑا ڈال لیا میرا رب تمہارے رب سے زیادہ ہوا والا ہے میں اس کے آگے کیسے پردہ ڈالوں وہ تو زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے بھی ماتا مل ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب آگاہ اور کوئی پروگرام کرنے پر اس کے بعد لاہور کچھ سماج والا زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے ڈی جی جیرے قانون اس کا حق ہے یعنی ایسا نہیں کہ انہیں زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے یا جو بھی لوگ کرتے ہیں نا کہ جو بھی کمزور طبقہ اس کی زمینیں دباتے کرے رکھونا کے قبضہ چھڑوا سکتا ہے اللہ نے قبضہ نہیں کیا ہوا کوئی اس کا دعویٰ کرے جی سورج میں نے بنایا تھا تو اللہ نے قبضہ کر لیا اپنی ڈیوٹی پر لگا لیا اس نے اس کو. یا چاند میں نے بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کوئی نہیں کر سکتا اس کی ہے وہ اس کا خالق ہے وہ اس کی چیز ہے لہذا اللہ خل کو والر جس کی جو تخلیق ہے اس پر حکم اس کا چلے گا اسی لیے اللہ بار بار کہتا مجھے بتاؤ تو صحیح جن معبودوں کو پوجتے ہو انہوں نے کچھ بنایا بھی ہے بناؤں میں حکم ان کا چلے ایسا ہو سکتا ہے یخلوں کو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے والا بھی جتنا آپ دیکھتے ہیں آج کل بڑا روج چلا ہوا بڑی بڑی جو جینٹ قسم کی کمپنیوں وہ آپس میں مرض ہو رہا ان کا اور ایک ہوتی چلی جا رہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے جو معبود ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے ان کا آپس میں مرض ہو جائے یہ سارے ایک کمپنی بنا لے سارے مل کے لکل کو زبابن والا وجتا ماحول سارے مل بھی جا کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی تو جب تخلیق اس کی ہے تو لاجیکلی حکم اس کا نہیں چلتا ام کھولے کو مل گئی رشین ام ہم خالے اللہ نے کہا کیا تم کسی کے بنائے بغیر بن گئے ہو یا تم اپنے خالق خود ہو خود کو بنا لیا تم نے نہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ سب شور بھی نہیں تھا کہ ہم کن مراحل سے گزر رہے ہیں تیری ذات سے کن اندھیروں میں فی ظلمات انسلاس تین اندھیروں کے اندر یخل کم فی بطون خل کم من بعد کن مختلف اسٹیپس کے اندر اور مختلف مراحل کے اندر اس نے ہمیں پیدا کیا یقین کریں ہمیں اگر وہاں شعور ہوتا تو ہمارا دم گھٹ جاتا مر جاتا کن مراحل سے گزر کے آئے ہمیں کیا ہم اپنے خالق خود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر ہمیں کسی نے تخلیق کیا تو جب کسی نے تخلیق کیا ہے تو کسی کی مرضی مان لو رہا. خام کر رسک کیوں کرتے ہو فساد کیوں پھیلاتے ہو اس نے اگر تمہاری زندگی کے کچھ قوانین بنائے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے ہیں یو ہیو ٹو فالو دن فساد ختم ہو جائے گا اور اس نے گارنٹی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں نے غیر فطری نہیں بنائے لا یو اللہ نفسا الا سے میں نے وہ قانون نہیں بنایا جسے تم نہ کر سکو اب کرنا نہ چاہے تو یہ الگ بات ہے لیکن میں نے وہ قانون ہی نہیں بنایا جو تم نہ کر سکو تمہاری وسط کو اور تم میں سے ادنا آدمی کی وسعت کو سامنے رکھ کے اللہ نے قانون بنایا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کو سامنے رکھ کے شریعت نہیں بنائی گئی اگر اس استطاعت کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی تو کوئی شاید ہم نہ کر سکتے عام آدمی کی سطح پہ جا کے آپ ہیں کتنا بکسہ صبح کی نماز میں زور کی نماز میں کیوں وہ جان لارا محاشا تاکہ تم نوکری کرو اور وہ تمہاری چھٹی کا وقت ہوتا کسان بھی ہائی چلا چلا کے فصل کاٹ کے وہ اس کی واپسی کا وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اتنا بکسا دیا نا نمازوں میں اگر جس طرح مغرب کی اثر کی پڑھنے کے بعد ہم آپس میں گدا بھی مار رہے ہوتے ہیں تو مغرب ہو جاتی ہیں مرب کی مار سے چائے پینے جاتے ہیں جناب علی تو اشارہ اگر یہ حال ہوتا فضر کی نماز کے بعد زور تک تو کتنی دفعہ یونیفارم بدلی کر کے آپ نماز پڑھتے ٹرمینیٹ نہ کر دیتا کمپنی والا بخا دیا نا تو وہ قانون اس نے نہیں بنایا جس پر ہم چل نہ سکیں مان لو بڑی سیدھی سی بات یا ترجا اور تمام معاملات اللہ کے طرف پٹ اپ کیے جائیں گے اللہ کے سامنے پٹ اپ کیے جائیں گے تم میں سے ایک ایک نے اللہ کے سامنے جانا ہے جس طرح امیگریشن پہ ایک ایک کر کے آتے ہیں نا پاسپورٹ دیتے پھر وہ چیک کرتا ہے بچارا چیک کرنے کے بعد پھر وہ دخول کی مہر مارتا ہے کبھی ایسا بھی ہی ہے کہ گروپ گیا ہو اور اس نے سب کو جو ہے وہ فارغ ایک دم سے کر ایک, ایک باقی کو کیا کہتا ہے وہ جو یالو لائن ہے اسے پیچھے کرو گے آؤ گے ایک ایک کر کے جس وقت میں کھڑا ہوں گا اس وقت تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا سب سے کہا جائے اس کا تماشا دیکھو کسی کا کوئی حق ہے بولو یہ بندہ سامنے کھڑا بعد میں گلا نہ کرنا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کوئی جبر مال سامنے لگا دیا جائے گا ڈسپلے کر دیا جائے گا فلاں اتنا کیا ہے فلاں کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے فلاں کی حبت کی ہے اور اس فلاں کو وہاں پتا چلے گا اور لوگ ڈھونڈ رہیں گے بانا کہ کوئی ہمارے اس قابو میں پھنسے جیسے آدمی کیا وہاں بعض لوگ ہوتے ہیں بے کو پتا نہیں ہوتا تو ایئرپورٹ ٹیکس نہیں لے کر آتے تو پھر جب میں سے نکال نکلتا تو چار سو پورا نہیں نکلتا تو ساڑھے تین سو کے لگ بھگ نکلا تو پچاس روپئے کے لیے دیکھتے یار واپس نظر آ گئے جو دیکھا تو یار پنجا روپئے کٹ گئے میں نے وہ آدمی بھی دیکھا گھڑی وہاں دے کے کاؤنٹر پہ آیا پیسے نہیں ملے اسے پچاس روپے کم تھے اور اس نے آنا تھا صبح ڈیوٹی تھی تو آ اس نے اس کو کہا کہ یار یہ گھڑی ہے نا کہا تھا میں اپنی طرف اس کی بیانت دیکھیے آپ نے کہا تھا یہ پچاس روپے میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں اور اس کو پارک دیا گڑی رکھ لیجیے یہ نہیں کہا کہ یہ پچاس ادھر ڈالتا ہوں یہ تیری ہزار کی گھڑی ہے دو ہزار کی گھڑی ہے باقی یہ لو تم سارے انیس سو تم لے جانا شکر کیا بندہ گیا اسی طرح ہوگا بندے تو دیکھ رہے ہوں گے جب پتا چلے گا اس نے ہماری اب وہاں بحث میں ہوگا اللہ کہے گا یہ دونوں آپس میں راضی کر لو تو ایک ایک اللہ ترجاء اللہ کے سامنے پٹ کیے جائیں گے سارے معاملات تم لوگ اسے ڈرتے کیوں نہیں آج پیش کر کے وہ قیامت بتا کر کے سونے سے پہلے تو فار کر کے معاف کروا کے کیوں نہیں سوتے کلیئر کر کے صبح تاریخ پہ جانا ہوتا ہے ویزا نکلوانا ہوتا ہے دیوکا تو چھ بار کاغذ چیک کرتے ہو کوئی کام تو نہیں ہے فالتو ایک دو فوٹو کے پہ ساتھ لے کے جاتے ہو وہاں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے اس لیے کہ وہاں پہ میں یہ فوٹو فوٹوز دو روپے کی کرتے ہو تین روپے کی سارے کاغذات چیک کرتے ہو کبھی تمہیں پتا ہونا کہ عدالت میں بھی جانا ہے اس کاؤنٹر پہ بھی جانا ہے کبھی رات کو چیک کر کے سو ول تنظر نفس ماپدمت اے ہر جان یہ جانچ کے سویا کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا میں آپ اگر آخر احمد الحمدللہ